to so, so. سو صاحب خراب کیا موسم بھی خراب جگہ بھی خراب علاقہ ایسا پیشیتا جلسے اندر آن والوں کو تلاش کرتے نظر انہوں سارے مشکلات کے باوجود ساریا پریشانیاں کے باوجود کاری ساخ دی دوست نہیں انکار نہیں مزوں گے اور نہ میرے موجود مطابق اور نہ میرے موجود مطابق چلے بہت ہی یعنی اویلی تیار کر کے لیکن حالات ساتھ دیتا ان شاء اللہ جی ٹاؤن شپ والے جن سے پرسوں پرسوں ٹاؤن شپ والے جن سے ان شاء اللہ اس مارو کو تفصیلات بندے سپی جو ہے بیٹھے میرا ماڈرن نظام دنیا کی تین بنیادی خوش ہوئی اس موضوع جہا بندہ اس دنیا کے اس نئے نظام کے شرد کی بنیاد نمبر چاہیے اسلامی رابر دیا کوششوں صحیح سمجھ سکتا ہے اس معلوم جنہیں اسلامی پیشوار نے دیا کوششاں مثبت نے من نے وہ اسلام دی مدد کرتے ہیں یا اسلام قتل کرتے ہیں جانا اور دنیا کے سارے دنیا، ساری دنیا شر کی بنیاد سمجھ آ جانی مختصر سمجھانا اے دنیا ماڈرن جن جان سمجھنا بہت ہوتا بہت ہی صرف اور صرف اللہ حوالے کی اک سمجھ فکیر لوگ اللہ والے لوگ صاحب کے دل اس تہان نمجہ تھی دیکھ رہے ہو اور میرا مخاطب بھی وہ بندہ جس کے دل اندر دین اور انسانیت دردوں کھا صرف ٹھنڈ نہیں دردوں میرا مخاطب ہی نہیں ایسے بےمد نہ کلام کرنی اپنے وقت کا زیادہ ہے دو چیزوں کا درد ہو وہ میرا مخاطب ہے دے اللہ اللہ کا الگ کرم بدلنا تے جی دنیا نو نہیں سمجھ آتی انگریسان شانہ وہاں لیکن انہوں کے مقابل جڑے گا سمجھ آ جائے گی وہ تمہیں سمجھ آ جائے دوستو یہ نئی دنیا دن ب دن ہر اس جہانے اک کھول کے چلن والا بندہ وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ دنیا دن, دن پریتی آڑ بد رہی بے بےدینی آدھتی ہوئی اس کی وجہ کی ہے بیٹھ کے گل کر رہے سن یار کچھ دوست کہہ رہے سن فلاں صاحب نے کہا کہ کفر اگ بڑ رہی ہے اور ہر کوئی اپنی توفیق طاقت مطابق پانی سٹ رہا ہے اپنی توفیق طاقت مطابق کٹی پا مار کے رہا نہیں لیکن یہ حقیقت نہیں یاد رکھا میری گل جتھے دس جی اگ بجا ہوگ بن رہی ہوگی کچھ نہ کچھ فرق ضرور پہ جائے اجیب دیکھتے ہیں ایسے اگ روزانہ تیز ہو رہی ہوئے ہیں سارے تیل ہونی چاہیے سی کم ہونی چاہیے سی کام ہونے بجائے ہر بندہ مشاغ کر جن بھی رابر پیشوا اس قوم نکرے نہیں وہ بجائے اس نے کہ پیپا پانی کا سٹ دیں اگی وہ پیٹرول کا سٹ د ہوں کوئی سمجھے کہ پانی کا پایا لیکن ہے پٹرول تو اگ نہیں بجے گی اگی نہیں آئے گی پٹرول نے اپنا کام کتا دے ممکن نہیں ہے کہ اگر میں پانی بجائے اگست پیٹرول سٹ دیا بلیکے دار ہوں اگ بھل جائے گی اگ نے بدنا ہی بدنا ہاں خدا بادی طرف اگر پکڑ نہ ہون دی وجہ چلا تین نہیں دے وہ نہ پلیوشنا ہو جسلے بھی کسی پیٹرول آگے تیز تیل دوستانے کے حالات بتا رہے ہیں پانی کو نہیں پا رہا پٹرول ہی رہا ہے کئی جان بچ کے رہے ہیں رہے ہیں سمجھتے کیوں آ کے اسی طرح اسی طرح, طرح شکل دے آ کر کچھ نہ کچھ رکھتی یہ بلکھے نال پٹرول اب تیز ہو رہی ہے یہ ہوں کا بھولا پان یا منافقت نہ پٹرول کو پانی کہہ کے سڈنا یہ سارا میرے موضوع گیا علامہ مولانا مفتی فض احمد چشتی صاحب سوچا <سؤال> معفرجی نے جیتوں میں موضوع حاصل اللہ حضرت صاحب اور بزرگوں کی خدمت جوہان خلند اقبال کا فرنگیا یوگ رسارا کے جو اس سنجھے وہ جو اپنے اے میرے ناف نہیں اصل نہیں اس اللہ تین چیزاں سونی زمانہ جا بنیا پتفاق نہیں بن گیا ایک اتفاق نہیں بنیا کوئی پتہ نہیں کسی پاس ہَ چل پائی ہے نا ایک سوچے سمجھے منسوبے بنایا اس نم نظام کی بنیاد تین نظریے نے تین اصول نے تین سدون سب تو پہلا سوچ یہ بنائی گئی اور یہ نظریہ اصول بنایا سب تو پہلا اصول ہے کہ انسان زندگی دا مقصد کیوں اس مارڈن نظام دنیا دی بنیاد تین اصول رکھے گئے پہلا اصول بنایا گیا کہ انسان کی زندگی دا مقصد آزادی نار، نفسانی خواہشات نا کر مقابل جڑا اسلام کے اندر بابے آدم علیہ السلام تو تبریہ مقصود حیات چل رہا سو کی سی یہاں پر انسان کے آنے کا مقصد لذت اور خواہشاں تکمیل نہیں بلکہ اپنے خواہشات نفسانی نو قبضہ کر کے اپنے رب راضی کر کے جنت چاہ کے خواہشات پوریا کرنا بابے آدم نے سلام کو لے کے سبل اکنبیاں کا یہ بیان کر رہا لوگوں بخشوں حیات مقصد حیات دنیا اس آن کا مقصد صرف ویا. دنیا چار دن دی زندگی ہے اس زندگی نقرت کمائی کرو اللہ تعالی نو راضی کرنے دی کوشش کرو اپنی خواہشات نو قبضے کرو خواہشات نو پورے دی نہ سوچو انہاں دی کوئی حد نہیں لہذا دیا قبضہ کرو قبضہ کر کے پابندی لاؤ نہ فرمایا جنہیں ٹکیا نفس ناہشاں کو ٹکیا قرآن میں کسے تھان سے نہیں فرمایا کہ جن چکیا اپنی خواہشاں وہ جنت پائے گا جہاد سفارے جگاڑ نے جنتی ان پہچان اس دنیا نے دسیو جگہ بنانا کرنا ہے پیارا پورا تے لازیات تیر نتیس تیس سو ستارہ تک اللہ کو اے سالا رسول اللہ یادی 4000 حاجی کا پتہ کریں نصرت نصرت یشتی دیو جا سرکش بنیا سڈ دیو دیا آکڑیا دنیا دی زندگی کو اگے رکھ لیا مقصد بنا لیا ٹھکانا <الْمَأْوَى> صرف جانا <الْحَوَى> <الْمَأْوَى> اور فرمایا رہا بندہ جڑا اپنے رب سے رب تو ڈرتا ہے وہ نگ نفس آنے اپنے نفس نو اللہ فرما دے نل جن وہ ٹھکانا جنت ہی پروتار نے اس آیا کریم جنتی جہنمیا کی پہچان دس دہنمیا کا کام نفس کی خواہشا پوریا کرنی جو منگتا ہے وہی دینا میں اپنا شرا کی رب کی کہہدا ہے اللہ سونا یہاں کی جائے جائے پرگار دی ٹھکانا نشانی نقطیاں میرا اپنے نفس کے قبضہ رکھ رہا ہے پرو جگار فرمان ہے یہ ٹھکانا جنت ہے یہ سوا نقص نبی بابے آدم علیہ السلام کو لے کے دنیا نو یہ مقصود حیات دسنے لگے آئے لوگوں نفس کو راضی کرنا یہ دنیا کا مقصد نہیں اس نظام حیات کا مقصد نہیں رب کو راضی کرنا مقصد ہے جو ہے مسلمان بندہ آپ نے یہ بالکل شادی کرنا جی انداز بالکل شادہ پروگرام کہ خالق کو راضی کرنا یہ مقصود ہے یاد ہے نفسوں راضی کرنا نہیں اللہ پاک نے نفس کو ایسا جوڑیا رب راضی کریے تو یہ نہیں ہوگا یہی کریے ہوں گا جوڑیا ہی ایسا اگر کوئی بندہ آخر نہ میں دونوں نا راضی کر لوا یہ بہار ہے چلی فرمائی ہوں نمام بنا دیا جڑے یہ پیچھے مفکرین کریٹ بیٹھے سننا لنتی کی سوچیا نبیا کا مقابلہ اونا کیا اونا دیتا ہے؟ اے اصول خدا کو راضی کرنے کے لیے انسان آیا ہے اس دینا ہے انسان اپنے آپ راضی کرنے سے آیا ہے جی میں راضی کر سکتا ہے پہلا اسول بنا یہ بنایا توج نہیں فرمائی ہوں اس مقصد انہیں ایک ہوایا دوسرا اصول دوسرا سکونتی نم ماڈرن نظام کا تیار ہوگا کی بھائی طاقت, قوت, طاقت طاقت طاقت حاصل کرنا ہے قوت حاصل کرنی ہے کیوں جی کہ خواہش جو ہر پوری کرنی ہے تو طاقت ہو گئی قانونی حکومت مالی مال ہوئے طاقت نہیں ہوگی ہر کوئی افرادی بندے جو کیوں تین طاقت یہ تین طاقتیں جس طرح بھی حاصل ہو سکتی ہیں تین طاقتیں حاصل کرنا یہ دوسرا ستون اور اصول ہے یہ ضروری ہے کنے کنہیں کنہیں اصولوں پھیلا کیے نفس خوش کرنے جنہوں آج کل میں جا رہی کرنا ہے رجا راضی کرنا یہ پہلا مقصد ہر کسی بڑھی کا بھی رانجا راضی بندے کا بھی کھیلی آزادی رانجا راضی ہوتا دوسرا کی رانجے راضی کرنے طاقت دی لہذا طاقت حاصل کرنا کرنی چاہیے یہ دوسرا سپین ہے طاقت کیڑی ہے تین قسم کی قانونی مالی اپرادی تین طاقت کٹیاں کرو یہ ضروری ہے دو, دو. اللہ. تیسرا ابھی طاقت کو حاصل کرنی ہے جی نیکی اور بدی اور خیر و شر نیکی بدی جو پیچھے مانا ادا چلتا سی نیکی بدی کا جو تصور نبیوں کے پاس ہے اگر, اس، اگر وہی تصور رہے گا تو پھر تو ممکن ہی نہیں طاقت حاصل کر دو قانونی مالی اپرادی کیوں نے تو پانی مار ان جنگت دریوئے یریدون دیا اچھے ہو کر پروت دیگار فرما دنیا یہ دنیا دا جہان وہ آخر دا جہاں نشا ہوئی دین جڑا اس دنیا ہون دے اندر اچے ہونے کے سیال نہیں رکھا فساد نہ دنیا بچ اچھا ہونا چاہتے نہ دنیا بچ فساد کرنا چاہتے نے جو گیارسادگار اشارہ نکل گئے جہا کمینا جہا کمینا اچھی ہونے کے لگے کرے گا جلالہ <سؤال> تو سکی کا داٹا بھی ہزار لگولی نہ بن کے بھی فساد نہیں آندرا اکبر مارو تو سجنا بدیلا تصور دیکھی کتی کھڑے نے پتی کہ جی نبیا والا رہے تو پھر طاقت حاصل نہیں ہوئی جی ہوئی تو وہ طاقت آج دشک شیتان کوئی حضرت آئی حضرت اسماں لڑی کو طاقت آئی ان طاقت حق واسطے استعمال فرمائی ہے اپنی داست آپ نسکین ہی بنا کے رکھا وہ بادشاہ چاہے نہیں سن وہ اپنے آپ کرنے خیال نہیں کر دے وہ سن پرورت نے اچا کر دیدربیز حضرت سفلی سنا آدمی مشرب بادشاہ بنے لیکن سجنا انہوں کے پہلو بادشاہ کے بڑے ہو سن یوسف نے یوسف نے حضرت یوسف کا بننا اور سی حضرت یوسف علیہ السلام اچا نہیں سن ہونا چاہتے حضرت یوسف ندے تو دخت سے بچھا گئے رب نے اچا فرمایا حضرت یوسف نو نے اچا فرمایا یوسف نے زندگی بھر ہمیشہ ہاتھ کی خدمت کی نہ اپنے نرس کی خواہش نرس نئی ڈاکٹر برانے خیال چ نہیں بنا اپنے استعمال ایک دن کھانے سن ایک دن ناگا کرتے کپڑے موٹے بے چین رکھنے والے پہلے سن پر منسوخ کرنا تاکہ کوئی ماڑا مجھے بھول نہ جائے ماڑے مجھے یاد رہے کر ضرور دوجے کی بے کراری یاد رکھا گا جی آپ اجاشیا پاوا گا دے کچھ دے دیا کہہ دے سیانے کہیں چھاندر نیکی بدی دانا نفیاں کول کی نیکی کہ بدھی کو کہتے ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بلد، بلد وہ ودی ہے جو اللہ کی رضا رضامندی کا سبب وہ کیا ہے, ہے اور ذرا توجہ رکھنا نئی دنیا کا تیسرا سکون جس میں بڑھن لگا اصول بڑھن لگا وہ بیٹھے بڑے بڑے سفالر لوگ کے بیٹھ کر مشورہ کرتے ہیں جی ہوں فکری نو دنیا جو بڑھنی ہے بلکہ انسانیت متگار کو اکٹھے ہو گیا گئے کٹھے ہو گئے لیکن کہیں نہیں بھائی بات یہ ہے مقصود حیات ہے نفس کو راضی کرنا دا. اس کی خواہشات کو پورا کرنا اس کے لیے طاقت حاصل کرنا ضروری ہے طاقتیں تین ہیں تو تین طاقتوں کو حاصل کرنے کے لیے نیکیپی کا مانا بدلنا پڑے گا اب نیکی کیا ہے نئے زمانے کی نیکی بھی سنو اور نئے زمانے کی ذرا بھی سنو ہاں پھر تو پتا لگے گا آج دنیکوں کے آج دے پہ کونوں کے وجو سو یہ پچھلے نام یہ وزاحت زیادہ کرنی پینی اسے سمجھ اسلام نے نیکی کمانا کیا بتایا ہر بندہ کیا ہے اللہ کو ناراض کرنے کا سبب ہو بیٹھے ہیں نے کی خفاصت کو لی مہربانی کی طاقت حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہو وہ نیکی ہے چاہے وہ خدا کا انکار ہو رسولوں سے دشمنی مال بہن کا قتل بہن کی زندگی خدا رسول کے پچھلے سوا لکھ, لکھ نبیا نے لیکی آخ ساری نتل کرنا نیکی وہ ہے جو طاقت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے لہذا کفر اگر اس طاقت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے تو فل ہے کفر فل ہے بدکاری، زنا عیاشی جھوٹ فراڈ چکر بازی کم تولنا ٹھپ بازی جو بھی ہے طاقت حاصل کرنے میں جو چیز مددگار بنے وہ نیکی ہے اگر وہ نبیوں کی نیکیوں میں سے کوئی ہے کسی علاقے میں کسی وقت میں کسی شخص کے سامنے اس کو استعمال کرنے سے طاقت حاصل ہوتی ہے تو کرو تو فرد لیکن یہ سمجھ کر نہیں یہ خدا دیکھی ہو رہی ہے نہیں یہ اپنی طاقت حاصل اس گل نا ہاں جی نیکی کیا ہے ان کی طاقت حاصل کرنے کا سبب بہت بھی وسیع بڑا جانت حاصل ہوگا کہڑی طاقت طاقت رہے سن مالی قانونی مالی اپرادی یہ طاقت حاصل کرنی ہے یعنی قانون حاصل کرنا قانونی طاقت بنا اپنی اسے جھوٹ جو بھی ہوتا ہے اوپر بولو جو مرضی کرو لیکن کے نہیں دیکھو موقع ہے ضرورت ہے ہمیں طاقت حاصل کرنی ہے اس وقت ایس کفر سام طاقت مل جائے گی قانونی طاقت آ جائے گی مال ملے گا بھئی عملہ پورا ہمارے قبضے ہوگا یا خود اصل طاقت آ رہے کسی نہ کسی پاس اور جرمی کل کچھ نہ کچھ حاصل کرنا ہوگی لہٰذا طاقت حاصل کرنے کے لیے میں اقبال یورپ کا پورا گہرا مطالعہ رکھنے والا رمز شناس ہے خلاسایشا اور دیکھو گلے آخر اگر کفر برائی نہ گستاخی رسول سور گستاخی ہے اول ماں نے قتل نہ ماں بہن رشتے اگر اس کتا قطع سروگی قانون بدلے آگو مت ہوں نسری بنتی ہے سچے ہر پاس روپ چلنا اگر یہ طاقت حاصل کرنے کوئی بھی برائی کرنی پہ حاصل ہونا پھر برائی سال ہے اور اگر اور اگر اسلام کی کوئی دیکھیے مسلم نماز پڑھنی پی جی لیکن نماز پڑھنے والا فائدہ ہے مذہب والا ہے مذہبی لوگ فس جاؤ گے جیسے مذہب کی نیتی اپنا مذہبی لوگ آ گئے طاقت بنے قانونی افرادی پالی لوگ مقصد چاق رب نہیں مقصد چا کبھی رب نہیں مقصد چا کدے رب نہیں لکھ لانے پھیلیاں نیتوں میں دیکھنا مسی رہے نہراج آندو سو والا مالکم بلا کی جگہ دیکھ بالکل ہلو نے فرمایا اور اب تو شکل والی ویسنا pa dete hain ke nai subhanallah takbir allahu akbar sala sala allahumma salli alaihi wa sallam ki hastariya ustad urama mufti fazle ahmad chisti sahib zindabad mohammad shafi sarkaar zindabad نکی کا <سؤال> مانا سمجھ آ گیا نئے ماحول دس <سؤال> نہمانے نمیر کھڑے مولتے کم نیک ہوں عوام دن نہیں اس طرح برائی کا مانا دس برائی نے ججاؤ طاقت چاہیے طاقت واسطے نیکی بدلی مانا بدلنا چاہیے آخر بھی برائی کہ بھائی برائیوں حاصل کرنے سے روکاوٹ بنے اگر خدا کا قرآن کا حکم سوا لکھ نبیاں سننا توں مر نہیں لیکن تمہاری طاقت حاصل کرنے میں جب رکاوٹ ہے تو بدلی ہے <سؤال> اگر کوئی اس کا پرچار کرے کوئی انتہا پر ہے اگر اس کے متعلق کوئی عملی قدم اٹھانا چاہتا ہے تو دہشت گرد بھائی برائی وہ برائی کس کچھ برائی کیا چیز ہے برائی کیا ہے برائی وہ نہیں خدا کو ناراض کرنے بولنے پینے نے نقل کھپ کش بولوں گا دساگا معاف کرے شاہ اس نظریے یورپ کے سارے نظریے کی بنیاد رکھنے والے کتے جا سائنسدان اتے فلاسفا بیٹھے انہوں نے پیور نیٹ شاہ دے دل کہ بل انسان وہ ہے جو اپنا لوہا منائے آہانی طاقت جب یہ اٹھتا ہے تو خدا بھی سو جاتا ہے اور برائی کی بنی جو طاقت میں رکاوٹ بنے اگر طاقت حاصل کرنے میں یعنی ماں قانونی طاقت ممالی طاقت اور افرادی طاقت حاصل کرنے میں اگر پرتا رکاوٹ بنتا ہے تو برائی ہے روزہ رکاوٹ بنتا ہے تو برائی ہے مدرسہ رکاوٹ بنتا ہے تو برائی ہے حلال حرام کی تمیز کرنا رکاوٹ بنتا ہے تو برائی ہے اگر ررجے بہن کے روپیہ آکت آگلے افسر بھی آفر دس دتا روخ بندر مل اتو تر کسی کا رخ نہ دس پڑے نہے ملا چھپے سکتا نہ پیر چھپ سکتا ہے نہ کوئی چپ سکتا ہے اکاؤنٹ کلنگل سارا کلنگل فرما استعمال اسپال کی نظر سے اللہ اللہ الرسول اللہ کوئی فیصلہ کوئی ماس کرے کوئی سکا دار خلاف فلاں او قسم اٹھا اپنی کر کے ان لکھ پر دے پا گیا ہے اپنی ذیل کی وہ تیرے اگے چھپ نہیں سکے گا میرے مولوں سمجھ لے زمانے لفظ فرون بننے کے لیے جو کام دے وہ نیکی ہے اور فرون بننے میں جو رکاوٹ بنے وہ برائی ہی ہے چیشتی ایڈی وی گل کی تیرے حوالے بھی ہے جو میں سکلان کتابیں جنا نک مٹال لیکن سگن کیوں نہیں آتا तुछी خود وہ نشہ جو ہے نایا دے نشے بستی خود مست دیو جو پڑھ رہا ہوں کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوں یہ اس لیے سمجھ آدمی جس نے زمین نفس نت پا کے بندہ سرکش کوڑے نو ہجمیری شرانیا کو نت پسل اکھا کھل جانیا گلاد کے پاس کھیرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں کے پاس سمجھ گیا ہوالے سے بہت سکولا دیا کتاب میرے سامنے لیا اگر میں سارا کچھ اس بسا لیکن میں اس لیے جلندر اقبال کا حوالہ دے دا اثر کرے نکلے سنبھلے میری فریاد اثر کرے کرے سن میری فریاد نہیں ہے میں تڈ کوالچ رکھ کے بیٹھا لال چلا کے بعد بول چلا اقبال دیتاب ہے کتاب پیام مشرق پیا مشرق میں ایک نظم ہے فارسی میں کتاب فارسی کی بات اس کا نام ہے خرابات الفران کیا نام ہے اس کا تعلیم یافتہ گاؤں میں سمجھانے کے بغیر حق نہیں خرابات فرنگات خرابات فرنگ ایک ہوتا ہے شراب <تصفح> خانہ اس کو شراب خانہ بھی کہتے ہیں میں خانہ لیکن یہ نام اس کا جامع نہیں جامع نام نہیں شراب نوشی کی بدی کو ظاہر کرتا ہے تم شراب ہونے میں بہت کچھ ہوتا ہے تو یہ نام ان ساری بدیوں کو ظاہر نہیں کرتا لہذا عدیب لوگوں نے اس کے لیے نام نکالا ہے خرابات خرابات بسلا بے آپ جلد میں جو سارے کام بھی لانتی ہوں سارے کام خرابات جب میں خراب تھی سارے کام بھی خراب ہیں ٹھیک ہے شراب خانے پلے مشکل یہ خراب بات فرمک ایک نظم ہو چرخ دیش پر بس ہمارا کو قلبی خدا کو اقبال فرماتا میں مستی دے دنیا بناوا دا میں مسافر مسافر تھانے کو اپنا سامان لے جاوا دا سارے اکھن دے ساڈا اشنا سی ساڈا پیلی سی ویلاں تے ساڈا پیلی بیٹھے سات ابھی حکا پیڈے سات لفی لگتے سات کہتے رہے ہوں پر سچ پوچھ رہے کسی کو پتا نہیں بچے ہو سکتا ہے اقبال یہ گل سن کے مر پھٹ جائے ہوش وٹ جائے خرابات فرنگ کس کو کہا ہے اپنے سرانسانیا نی آخیا خرابات فرنگ. فرنگ نو میں یاد کیا وہاں کے شراب سامنے کا نف اس پیارا در مانگ کے سکونوں کا جو کے لیے استعمال کیا شراب <سؤال> خانے <سؤال> شرابخانے شرابات فرنگ نہیں کہہ رہا اس کو یونیورسٹیاں تاریم گاؤں روپیہ پہنچا ہے یورپی شرابخانے نے ایک تعلیم خانے نے شرابخانے تعلیم خانے نے شراب خانے میں شراب سے بنا پکاریاں چلتی لیکن یہ خرابات فرم یہ تعلیم کا ہے ان میں کیا چلتا ہے اقبال کہنا میں ایتھے گیا ہوں میں ایتھے گیا ہوں ایتھے گیا ہوں میں کچھ اور سمجھ کے گیا تو اسے شراب لبے گی بیچنے نہیں شراب لگی اندر گیا ہوں استعمال کیے ہے میں آگے تھر آیا کیا نہیں یہ شراب کھانا اور ہے یہاں پر شراب بھی اور ملتی ہے شراب نیتی جکر بدل جائے گی نیکی بدی بنے گی بتی بڑی بنے گی نیکی بڑی بنے گی بدلی نیکی بنے گی نیکی شراب ہوگا لے نہیں اور شراب خانے چلا جا یا یہ مدد خانے میں چلا جاؤ چیزاں لگایا اتر تعلیم کا بچانا ہے اتر کچھ ہونا ہے وہ کی لگنا ہے اگر اتر نیچی روانہ ہو بڑی روانہ ہو اگے اقتصاد کے ساتھی شیر ہوا دیش و مادہ کال میں گیا تھا حرآباد تماشا بے وہاں ایک رنگ بیٹھا ہوا تھا برار کیا ہوا رند سے برابر وہی تھا یہ جو ہوں گی وہ تھا نہیں تھا دنیا کے نظام دیا کرنا نہ شوک گفتہ یہ دلمت دست ربو وہاں پر ایک لوفیسر بیٹھا ہوا تھا اس کی بات میں نے سنی تو دل ہاتھ سے نکل گیا کیا کہتا جی نہیں پر لڑکیلو مطلب بادر خانے میں جہاں پر لڑکی کی شوبت ملتے ساز، ساز باجے ملے میوزک یہاں بجے نہیں یہ ملے گا یہاں کیا ملے گا خراب آج منمو پشانے پل سورنگی شرابات تعلیم کا ہے یہاں پر جو شراب پلائی جائے گی اس کا اثر کیا ہوگا جو جس کو تمام نبی تمام مسلمان تمام پیچھے اہل مل مضمون سمجھتے ہیں برائی سمجھتے ہیں یہاں پر نمایت محمود یہ سب نیکی نظر آئے گا یہ ہمارے تعلیم کی شوق ہے ٹھوٹ تو چڑھاؤ اگر تمہیں یعنی کیا مطلب ہمارا ایک سبق حاصل کرو ایک ہی سبق سے جو تمہارے ذہن میں نیکی ہے وہ نیتی نہیں رہے گی جو بدھی ہے وہ بدی رہے گی نیتی وہ ہوگی جو طاقت حاصل کرنے میں کام کرے بڑائی وہ ہوگی جو رکاوٹ بنے بھائی یہاں پر یہ شراب پلائی جاتی ہے نیک بالکل کے مطابق کتر کے کلام ہو رہا ہے نیک پگڑا پتلا سوجی نیک پتڑا گھوم سمجھ نے کوڑا پتلا سوئے سنجید چشمہ کاشت تلا سوئے یہ اس کتاب کی لغت ہے فرنگ اقبال خاص نصیب امرو یہ چشموں کا لکھ رہا ہے یعنی یہود ہد رسارا کا میزار خیر و شل کچھ اور ہے خیر و شل کچھ اور ہے اور پھر تمجہ اللہ بہت بہت بہت اللہ توجہ ہے چلو آپ سننا میرے بھائی یہ اقبال کی لغت بنانے والے شاہ یعنی جرمنی کا ایک مشہور فلسفی ہے اٹھارہ سو چوالیس میں بقام یہ لفظ لکھا ہوا رد کا میں بدل گیا پیدا ہوا اور انیس سو پورے میں وہ ہاتھ پائی اچھا اس آگے لکھتا ہے کہ اس کا فلسفہ کیا تھا پوری اس بات کرنا چاہیے اور پوری طاقت سے کرنا چاہیے وہ کہتا ہے کہ زندگی گلبا اقتدار کا نام ہے بنا بری دوسرے کی خیر منا کارب پورا کرنا پامیں آپ کو گاٹا نہ جائے ہم دلتی غم گساری رحم دلی آج بھی وغیرہ یہ جتنے خسائل ہیں جتنی سفتیں چنیا ہیں یہ سب بری ہیں یہ کبی ہیں کہڑے کہڑے پیڑے فستا نے حوصلہ چاہے اگے کوئی بولیا نہیں لگا لو سا دیکھی جائے گی محلہ کہنا ہوگا منڈے نے چھتی نہ کر تو جی حوصلہ کر کے پیچھا ہٹ آئے گا تو سارے آگے فٹے جائیں ہیں نہیں سٹی نہ لگ رہی شا رمدردی رحم دشاری رحم دھی آجی کا کہنا ہے یہ خسائے کبھی ہیں یہ پیڑیا سفت ہیں انسان کو چاہیے کہ طاقت حاصل کرے تاکہ دنیا پر حکومت کر سکے اس کا خیال ہے کہ انسان طاقتور نسل کی پیدائش کے لیے کوشش کرے تو مستقبل کا ہر فرق فوق اور بشر طاقت کا مالک ہو جائے یہ موقع میں ڈاکے توجہ ہے اللہ جی اب شکارا وہ دا نام برف رکھ برف ہبشی کال کا نام برف رکھ دو یہ ٹھیک ہے تو جنہوں نے نزدیک اچھی سفت پہ سارا ہیں تے جے کوئی نماز یا کسی وقت کوئی نیکی کرنی نہیں پہ وہ اس مقصد تاکہ یہ نہ سمجھے غیر مسلم ہے پھر آخر مذہبی لوگ بھی تو ہے طاقت بھی حاصل کرنی ہے انہوں تے وفاداری جوڑنی انہوں کچھ نہ کچھ کام سارے ہیں ملا ان کی اختیار کر لیا کرو استعمال کر لیا ملانے کے لیے ان تو بدلا پر تلاجی سو لاکھ ندیاں کا تلاجو نیتی بولا ہوسان ہوا دن بنایا جنوں نے آخر سی اصل اندھی آخان گے جنوں بلی آخیا سی اصل نیتی آخان مددار بنوی حد نہیں جب اقصد بنا دا کاشن کرنا مقصد کاشن کرنا پر ہر بندے نے فکر بھی ہاتھ سامنے آ رہی ہے نیک پدڑا پکڑا دیگر سنجید چشمہ تاش پترا زوے نسارا O Yehud Khubh Zishnast O Yehud Allah Mehtun Khubh Zishnast Amir Panjaykiyat Shikastdi Zishni Khubh Asti Agar Tavid Tawaniy Te Fuzur O Rukar Bukandar Bez Kuru Fuzur O Kambir Damacham Shabbari Kfarun سبق بدی اگر ترے مانا پنجے پسند کرے نے روک نہیں کرم دی حالانکہ لوگ چنتا قدر بڑی سی یہ جی تیری تاب و تمام زور وہ طاقت اس کو جو پڑھائے اس میں اضافہ کرے سمجھ وہ نہیں کی ہے اقبال کو سبق دے رہا تو اگر کرنی گری جو بار یار نے سکھایا ہر کے اندر گراوے صرف صفا بھوک نہ اس بار کو سبق پڑھا رہے ہیں اگر بیٹا زندگی کو سمجھے نا تو یہ صرف دکھلاوا اور مناسب ہے حقیقت نہیں اسلامیہ اسلامیہ نام سے بولیاں اسلامیہ اسلامیہ نام <سلامس> کیوں <سلامس> استعمال <سلامس> ہو رہا ہے پتا لگے گا اسلامیہ نام کیوں استعمال ہو رہا ہے اسلام سب جس طرح بزرگ ہوں گے ہر علاقے میں بزرگ کے نام استعمال ہوتا ہے سکون کے لیے کیوں ہوتا ہے بھائی اس علاقے کے لوگ موت کے تھے نا اس بزرگ کا نام لیتے ہوئے اگر ہمیں طاقت حاصل ہوتی ہے تو لیتی ہے لیکن اسی بزرگ کی نسل بابا فرید کے پاک پتن میں پتہ فرید نام کے کتنے لیکن اسی کو اگر باب فرید کی تعلیمات بتاؤ تو ہو سکتا ہے لمحہ بھر کے لیے باہر نہ بیٹھنے دیں فوراً جیل میں ڈلوا دیں یہ مولوی سادی ہے ایمان سے کہتا ہوں ان خود کو بتائیں کہ یہ سامنے کتابیں کتاب بڑی تو باب فرید کی ہے جی باب فرید کی اس میں کیا لکھا ہوا ہے یہ نہیں چل سکتا کیوں نہیں چل سکتا فرید کا نام چل سکتا ہے فریف کا کام تو نہیں چل سکتا ہے No, let's go get in سنی اور وہ کہہ رہا ہے ہر کے اندر گرا میں صرف تو سوا خلوص نبو گرا خلوصے وہ سب جو نئی استریاں ہیں وہ نام و نشان نہیں لینا اور کسی کھاتے کا نہیں اگر نام بتانا اپنے نکالنا چاہتے ہو تو جھوٹے بنو بے وفا بنو پولیس بنو اتنا ایسا کام کرو گے جتنا ایسے لانچی سب سے پیدا کرو گے اتنا بڑا نام نکالو گے کیا بات میں سا ہمارے ہمارے بڑے نے ہمیں یہ بتایا کہ تانبے پہ چاندی کا پانی چڑھا کر چاندی ہی پیش کر دیں کیا اتنے صاف سبجیکٹ افسوس ہے مردہ پر جو ایسے سبقوں کو پڑھ کر پھر سبق سمجھتا ہے سبق سمجھ پیرے باغ اس کا مطلب ہے ہم کبھی پی رہے ہیں یہ کہہ رہا ہے پیرے باغ ہمارا پیر کہہ رہا ہے بھاجن دول چاندی کو چاندی کا پانی تانبے پہ چڑھا کر پیش کرنا چاہیے اگلے سمجھے چاندی بیچ رہا ہے تانبا بیچ رہا صرف چاندی کا پانی ہونا چاہیے کیا مطلب حق کو کو اسلام بنا دو باطل کو حق جھوٹ کو سچ بیجتی کو عزت سب کچھ بدل کے حقیقت پیش کرو قربان جاواز سارے حضرت صاحب کا حالانکہ میرے حضرت صاحب میرے اضر صاحب کاجا جی مدرسے جنہوں پڑا نظر تعلق فرما گوڑی روپائی لوائی دے پانی شراب حسن اکاندھ اکان د فول یہ دیکھ کے لکھے مس اظیم بابا جو اندو اندو اندو لےپنا پر چاندی کامے پر چڑھا دینی چاہیے ملماسا اپنے لفر حاضر صاحب زمانہ بدل گیا اکا دکان گلاب دست اکا فلاب دستیاں شراب, ہے. شراب پلید ہوتا ہےک وی ہکا بستے دریاو شراب دست جدو دا پیسہ آم ہو گئے کلے بندے نلاب دست ایک بار فرمان لیا آخری میں نے سب گھر میں شریک خان پاش گفت پتو سے پاپ پگو کے پی آسور سنوفیسر میں میرے سمجھ پڑا آگے میرے کہنے لگا تینوں سال دن انسان ونڈا گرہ بندر علیم انسان کیسے بدلا ہے علیم انسان کیسے بچتا ہے؟, ہے حرام زیادہ شراب کیسے بدلا ہے دوسرے لسٹ میں حرام زیادہ شراؤن کیسے بدلا ہے ہم نے تمہیں بتا دیا لیکن سنو سنو اگر یہ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ راج ہے پچاس میرا بھی منڈا آسا ہی, ہی جا جی فسائی جاؤں پر نہیںل یہ اپنے آپ نہیں آیا کسی نے بھیجا ہے رکھنا نہیں پیار کرنا ہے ہاں لکھا فرے گا تے پلنگ گے منگ گے انہیں پہ تمہارا نہیں پر کمال نے من گلچتی بچے نظر آدھے دس دیکھ گل نہیں سمجھ ہر بندے نر بچے نکلنے ہے بے افسوس ہمارے باپ دادا سا آپ کو پپن بات قرآن پلانا پتا بھی نہن نفس اور کسی تھا نہنفا کھاتا تو جو کچھ بچے نو کہہ رہے ہیں وہ تو حقیقت دا. باقی سوال لکھ نبی ہوئے تو کرتے رہے وہ بیٹا ہمارے جو بڑے بہنوں بڑے بڑے وہ ہمیں بہت یہ پڑھو وہ نہ پڑو وہ نہ پڑھو نہ پروکار آئے کر تبدیلی اللہ تر قبر سوڑا رحم تک رہے بال اور اس کو زیادہ رحم تک جنہیں یار آ کے فون کی یہ کتاب آپ کو ختم ہو جائے سچی دس نہیں بیاں ہوگا اگر کچھ اگر کوئی سن کہتا کو؟ کچ... کچ... ہے میں عقیدے کی سلاح کرتا ہوں عقیدے پر بولتا ہوں تیرا کھانا خراب ہو تیتے عقیدہ... تیتے عقیدہ... تیتے دا دا تیتے ختم ہوا پیا جدو مقصود حیات رضائے نفس دوسرا سور اس کے حاصل کرنے کے لیے ہر طاقت کو حاصل کرنا. اس کے لیے نیکی بتی ہی بدل دینا اتو ہی تین سمجھ آئے گی بولتی اتنے دن وہ آ جائے گی سمجھ رسول اللہ کی عزت کی جب بات آتی ہے توہین رسلت کی بات آتی ہے تنخواہ نوکری ملازمت یہ آگے آ جاتی ہے کیا وجہ ہے کیا وجہ ہے میں تو کلمہ رسول پڑھنے والا والوں یہ ہی تو اگر ضورت والے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ اگر لین دین رکھنے ہیں تجارتی تعلقات معاشی تعلیمی سیاسی تعلقات رکھنے ہیں تو یہ جو گزراخ رسول ہے یہ ہمیں دے دو ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے پیش کر رہے ہیں Okay. آ رہی ہی ہے پھول کی ٹوکری میں رکھ کے پیش کریں گے کس چیز نے ان کا نکلنے بدلا طاقت حاصل کرنے وہ ان کو پڑھا دیا گیا سب اگے کیے تو صرف تین چیز صرف تین اسی وجہ سے ہمارے بلند نگاہ اور بد وقت کہتا ہے تعلیم میں کیا ہر جائے مایا یہ تعلیم ہی ہے جس کے ساتھ پوری قوم کو قتل کیا جا سکتا ہے یہ تعلیم ہے پیر کا نظریہ بن گیا طاقت حاصل کرنی, نفس کرنی. ہے نفسن خوش رکھنا طاقت حاصل کرنی ہے وہ ہے رکاوٹ بنے کہ دین ہی بدل گیا سوا لاکھ رسولوں سے جنگ ہو گئی قرآن کھڈے میں چلا گیا ایک نیا شیطانی نظام اور قرآن ان کا بنایا ہوا اپنا وہ دھرتی میں سامنے آ گیا بچے کا کیا میرے پاس اللہ نار تقبیر عورتوں کے اٹھ مارچ کیونکہ میرا سو مبارک دن مانوں کے خلاف بہت تھا خوش مولزوں نے اس کے خلاف جمع میں کتاب کی گئی یہ کتاب مبتر محامن ہے جو ہے اس کا سارا کے گھر میں مسوس کرانچان دی عوام کا قبضہ قدرت نہیں ہو جیڑا کڑیاں نے کرتے کردیش کردی یہ مسلمانوں کے گیار ممکن نہیں ہونا شرافت بھی پیری بھی بزرگی بھی, بزرگی بھی اور سارا خباساں پلیتیاں بھی سارا شرارت گیا اب لے اس کی نظر میں اور ہے اس کی نظر میں اور شراب پی کر بت مست ہو گئے انہوں نے خلاف کا پتہ نہیں ہوں سمجھے میں پالٹی پانی نہیں بری ہونا پھر بزرگ کسی منی کا نام لو کسی بزرگ کا نام لو اسلام کا نام لوگ سچی دسیا جی سلام اجازت دس گل نہیں کیا اور میں سمجھ رہا پچھو فرقی پاؤں گئی بچہ نہیں میں میں سارا کچھ زمانے نے بھی سمجھایا اقبال نے بھی سمجھایا قرآن نے بھی سمجھایا مشاہدے نے بھی سمجھایا کہ سب کو سمجھ گئے بیٹھا میں کمان دسیا جی ضرور ایسے ایسے بل ہونگے جنہوں نے ہالے کچھ نہ کچھ اسلام دتا ضرور پھر ضرور دس میں اگلے دن جہمی بلتستان یہ سارے علاقے شری نگر کے مشہور پیر ایوے نے جڑے دتا ہمیری شاہ علی ہمدانی سید علی ہمدانی ربی اللہ تعالی عنہ شاہ نے بیان انہوں نے نصیرت بولوں کی تو تم نے دسیا آپ سب آتے ہیں موومینٹ مومن, کے لیے غیرت ضروری ہے اور غیرت کے لیے شرط ہے کہ مسلمان اتنا غیرت مند ہو عورتوں کو مسجدوں میں دلیموں میں ماسکوں میں جہاں پر بھی مرد عورتیں ملتے جلتے ہیں اور اپنے آمنے سامنے آتے ہیں وہاں پر نہ جانے دیں جو دے. اسلام کی خدمت آج کل سمجھے تھے اسلام کی خدمت کے لیے اسلام کی <سلام> خدمت کے لیے عورت کو شریک کرنا یعنی ہے ووٹر ایسے عورت کو دعوی شریک کرنا عورت کو آکڑوں کو یا فوٹو چیک کریے وہ سارے نعرے کرے گی بجلے اکیلے جلدی سچی دسیا جی سچی دسیا جی ایک دماغ کو دماغ شراب کا گوال جی نشان کٹے ہوئی ہو کے ہر دیہات پچھا جہاں تیرا کی خیال ہے اللہ و کبیرہ کتھوں کتوں لیاو بندہ پیر میرے لیے شادی کتوں لیا آلہ حاضل بریل میج بولڈ کر کے اقبال نے اپنا ختم کرنا دیتا. میرے خیال میں اگر سے میں تفصیل پوری نہیں کر سکیا لیکن اس اجمال محتران محتران جناب نو حاصل بہت مشہور ہوگا اقبال تعلیم تو اص مایوس ہاں کیوں بولنے شروع برمند سیا <تصح> شیر سمجھا دینا ایک بار سرم ہر ہرن کے نافے بچوں کسوی بھی ہر ہرن کی ٹوٹی وسوری بھی نکلتی وہ کئی نصیبہ والے بنتے ہیں جیسے کستوی کر دیے ایک بار فرما رہے ہیں یا اپنے ہر یا پروفا پروفا فرماؤ گے بڑے حشاش پہشا پہلے دور آؤ گے بڑی شال مار دے گے کتاب ہاتھ جوڑ گیا بڑے صاحبان کے آن گے لیکن سچی جا حقیقت کا شکاری ہے نا جا حقیقت کا شکاری ہے صحیح معنی میں علم حاضر کرنا چاہتا ہے سیاد مانی کو یورپ سے نو میری یورپ سے نو می دلکش ہے سرا لے کے لائبریری بڑی نے بڑیاں گئی کمر ہے سارے شدان لگی نے بولو اپنے کام ہے میں جنگ سمجھتا اس قوم چلا کے بولنا پتھر پہ بند بہت ہی کم اور دل ہوگا جس میں درد جو فکر ہو اپنی دھی بہن کی اپنی دھی ماں اقبال نے اشارہ دے دیا اس نظر میں دی گنا گان تو دلتی نیکو آ دیسی گارتی گنا ملا مشین مل کے بیٹھا ہوگا تو سمجھی کو چکر چاہیے نہیں خدا جنگ موقع مل جائے روپیے کی خاطر خدا کا خرچہ ہونا یہ نہیں جس گھر ہی سجدے تنخواہ جسول پڑھ پڑ تسبی فیری جانا ہے ترون پڑی جانا ہے اس رسول عزت کا مسئلہ آجارے روپیے کی آد اس کلر نے اس کمرے چپ کے عزت مارنی ہے اس واسطے مسلمان مسلمان ساتھا گیار ہوئے نا لیکن یورکی زندگی ہوسم اس دمیا نہ مسیح دی کدی نہ لگیا ہوا رسول مسیح کی عزت دی خاطر ہو سکتا جانا اس خدا کی خاطر والی نے رسول کی غازی ممتاز نہیں نکلا میں نے کہا کیا کہہ رہے ہو تمہارا یہ لفظ بولتے غازی ممتاز نہیں نکلا میں نے کہا کیا کہہ رہے ہو سوچو میرے حق کی بات کر رہے ہوش کے یار میں تو اپنے حق کی کر رہا ہوں غازی ممتاز نہیں نکلا میں نے کہا بے وقوف کروڑوں سے ایک کا نام لے رہے ہو مومن گناگار پہ ہوئے رسول کی نکلنا بتا رہا ہے سچ عیادت کے طور پر ایسا ہو گیا ہے جنہیں کہنے قدرت فلانتی باقی وہ نکال کوئی نہیں اس کو میں لگ گئی کہ نہیں بھائی آج کے نیک بندے کو چکر بازیاں ہاں حج کر کے آ رہا بہت آ گیا پتہ نہیں کر عقیدت بچے گا تو امریکہ عقیدت کے ہوں گے خطرہ اللہ وجہ سے دنیا کی زندگی تو آگے رکھ لیا اب دنیا کے لیے ہی کام کرتا ہے دیکھی کرتا ہے تو اسی کے لیے کرتا ہے فرماتا ہے اسی کا ٹھکانا چاہتا ہوں بارہ کھولواتے ہیں صورت ہے کسی تو مخصوص دنیا ہے لیکن جہاں پر جس نیتی سے اس کو بدل کر کہتے ہیں میں کہتے جلد کے زیادہ زیادہ وقت بہت ہو گیا کہتے ہیں پولیٹیکل مذہب کے بعد جی ایسے ہے نا پولیٹیکل مذہب کا کیا مطلب ہوتا ہے مذہب کو دنیاوی مقصد کے لیے استعمال ایسے کرتی میں جیل گیا کیمپ جیل لاہور میری مشقت پا دیتی سزا با مشقت سی نے مشقت پا دی پہلے لنگر در روٹیاں گیڑ آیا پہلی سکرین لگی ساری دہڑی جو کنجر سانے چلن دوائی خدا میں انہوں آخیا ملازم اللہ کے یار سامنے لگرخان لگر خانہ پکنا کم ریٹ پیا ہوں تارا بجا تو کیا اللہ مت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا میں تو ضرور ادھر تو آجت لب گئی جڑا کنجر خانے ادر آجت پران چی نہیں یا جناد نے کوشش نہیں کی سچی دس بچا سی عوام سڈے وی چپ چکے پولا کڑا نہیں بدھ کوم آخ گی ملا باخے گا یہ جو کوئی چل رہا پیا یہ کوئی چیت نہیں آئی یا جناب نے لمبن کی کوشش نہیں کی چکر آکا پکا پڑو گے میں بندر اتنا آیت یاد آ گیا کتنے کیونکہ تصاویر پیسہ لینا ہے باہر جنانگی بغیر تھی بے حامی پلا سو گے فلاؤ گے تو بھی ہو کر بہت روپیہ دے یہ واسطے ساڈا ایمان سارن واسطے نہ کبھی آیت بتی ہے کہ ایمان بچ جائے چل رہا چوبی چل رہا میں پسندی نوکا مار دینا سچی دسی گل اکال میں موجود سے ہی جوڑا کہ نہو ایسے تب بازو کی گناگار پڑھ چسم کر کے آنا یہ ساری نہیںانداز برداشت سونے نبی جوڑیا سب کا جی میں سمجھ دے بیان دی بخشی سو ایو رب قبول کر صاب دنیا تکبیر جا رہے بیانیا ہے بیٹا مجھے معلوم ہے میں نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے میں ضمیروں کو جانتا ہوں دلوں کو جانتا ہوں جیتے. میں نے بیان کر دیا اگر آپ کو اللہ پاک توفیق محسوس کرے گا تو آپ کا دل سمجھ آئے گا ورنہ فقیر کی گزار بار گل کر دیا تو آخر چوئی سوشمن بال فرمان دے ہے مری دو کو تو بات گرارہ لے کے ہے مری دو بات گرارا لے گیا ملا کو دگتی ہے در میں اس <سؤال> <آمين. سؤال> <سؤال>